اور اپنا ہاتھ اپنی گربان میں ڈال نکلی گا سفید چمکتا بے ابنو نشانیوں میں فرون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں